أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تموعها وخالق الناس بخلق حسن معزز ومكرم بهايوء اور دوستو چونکہ یہاں پہنچنے میں آج تھوڑی تاخیر ہو گئی وقت پر نکلا تھا میں لیکن گیٹ پر سسٹم نہ چلنے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی اور چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں بچا اس لیے جس موضوع پر میں کچھ کہنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا تھا اس موضوع کو ذکر نہ کر کے کسی اور موضوع پر اور موضوع ہے تقوا جو اللہ رب العالمین کی ہر ایک کے لیے وصیت ہے اللہ نے ہر قوم کو ہر امت کو جس بات کی وصیت کی ہے وہ تقوا کی وصیت کی اسی پر مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تقوا بہت اہم ترین خصلت اور عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم, ہمیں تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا خطب مصوحہ کے بعد جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تینوں آیتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا یا یادین امن تقلّہ حقۃقاتی ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے یا یوحََ الناس التقور ربکم العزی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اپر اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس طریقے سے تیسری آیت سورہ حضاب کی ہے یادین وقول قولا دیدا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور بھلی بات کہو ہو درست بات کہو تو ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا تقوا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو وسیعت بھی کیا کرتے تھے کیونکہ تقوا میرے بھائیوں بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم عمل ہے تقوا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے پورے دین کا نچوڑ ہے تقوا جس کے اندر تقوا ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا جس کے اندر تکوا نہیں ہوگا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا پرانے کریم میں اللہ حرمن سو منکانہ میں من عبادہ تقیہ کہ جنت کا وارث ہم ان کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا جنت انہیں ملے گی جو متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے جن کے اندر تقوا جیسی عظیم خصلت اور صفت پائی جائے گی ایسے لوگوں کو اللہ حبرن جنت کا وارث بنائے گا کیونکہ جنت میں کون رہتے تھے ہست آدم علیہ السلام ہست آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے اللہ نے ان کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا اب وہ جنت ہماری وراثت ہے اور اس وراثت کے حاصل کرنے کے لیے وہ دین درکار ہے جو دین اس جنت کے اندر رہنے والے کا تھا حضرت آدم علیہ السلط کا حضرت آدم علیہ السلّام کیا تھے سب سے پہلے انسان تھے سب سے پہلے مسلمان تھے متقی تھے معاہد بندے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت کے لیے منتخب کیا اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین ان کو پیدا کیا بنایا تو وہ خصلت اور وہ صفت ہمارے اندر ہوگی وہی بندہ جنت کا حقدار ہوگا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقل ہائی ما کنٹ تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوا عبادت کے اندر بھی تقوی معاملات کے اندر بھی تقوی انسان جہاں کام کرتا وہاں بھی تجارت کرتا ہے سفر کرتا ہے انسان بچوں کے ساتھ رہتا ہے آل اولاد کے ساتھ رہتا ہے غرضے کی زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو تقوا کی ضرورت ہے خرید و فروخت کے اندر بھی یعنی کہ انسان خرید و فروخت میں بزنس میں تجارت میں تقوا کو چھوڑ دے یا اس طریقے سے کاروبار میں انسان تقوا کو چھوڑ دے تقوا ایسی عبادت اور خصلت ہے کہ ہر موقع پر ہران یہ ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے انسان تجارت کرے اللہ تعالی کا خوف کھائے ایب کو نہپائے جھوٹ نہ بولے جھوٹی قسمے نہ کھائے جھوٹ بول کر کے سامان نہ فروخت کرے سامان نہ خریدے جھوٹ بوڑھ کر کے یہ طریقے سے انسان اور کوئی کام کرتا ہے جہاں بھی یہ انسان کھانے پینے سے لے کر کے پوری زندگی میں انسان کی زندگی میں ہمیشہ تخبہ نظر آنا چاہیے اللہ کے سلائی تقلش ما کم تم جہاں کہیں بھی رو اللہ تعالیٰ سے جھرو انسان لوگوں کے ساتھ ہے تو بھی انسان گھر میں ہے تو بھی ہوتا یہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو نماز کی پابندی ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور باتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان جب گھر کے اندر آ جاتا ہے اکیلے اور تنہائی میں تو اس انسان کے دل سے تقوا ختم ہو جاتا ہے یہ تقوا نہیں ہے اصل یہ گویا کی ریا کاری ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے انسان کرتا ہے ایک انسان کے اندر ہمیشہ اللہ رب الامن خوف رہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ڈڑے اللہ کے دین پر قائم رہے کار بند رہے اسی کو تقوا کہا جاتا ہے تقوا ہے کیا میرے بھائیو تقوا کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی آڑ بنا لے اور اس آڑ کے ذریعے ص اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دے اسے تقوا کہا جاتا ہے اپنے درمیان اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لینا آڑ کیا ہے وہ دین اسلام ہے اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی معاشی سے دور رہ کر کے نبی کے حکموں پر چل کر کے جو دین اللہ رب میں بھیجا اس پر عمل کر کے انسان اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان آل اور دیوار کھڑی کر دے اسی کا نام تقوا ہے اسی کو تقوا کہا جاتا ہے کہ انسان ایک دیوار کھڑی کر دے جہنم کے اور اپنے درمیان اور وہ دیوار کیسے کھڑی ہوگی اللہ کے دین پر عمل کر کے اور جو اللہ رب نے ہمیں دین دیا ہے وہ دین توحید ہے اس دین کی بنیاد توحید ہے اس لیے توحید تقویٰ کی بنیاد ہے اگر انسان کے پاس توحید خالص نہیں ہے انسان متقی نہیں بن سکتا متقی ہونے کے لیے سب سے اولین شرط یہ ہے کہ انسان موحد ہو خالص اللہ کی بات کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعر کرنے والا نہ ہو وہی انسان متقی ہوگا کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط ہے یہ اگر انسان روزہ نماز کرے انسان سب کچھ کرے لیکن اگر وہ شرک بھی کرتا ہے اور اس کے پاس توحید کے اندر خلل ہے کمی ہے توحید خالص نہیں ہے میرے بھائی وہ متقی نہیں ہے وہ دنیا والے اسے متقی جو کچھ بھی کہیں بہت پرہیزگار ہیں بہت نیک ہے کچھ بھی انسان کہے اللہ کی نظر میں وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے متقی ہونے کے لیے توحید کا پایا جانا ضروری ہے جس کے اندر شرکی کی آمیزش نہ ہو کیونکہ شرک کرنے والوں پر اللہ, رب اللہ نے جہنم حرام کر دیا ہے یہ جنت حرام کر دیا شرک کرنے والوں پر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ رب العامین نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے والا وہ متقی نہیں بن سکتا وہ متقی نہیں ہو سکتا اس کو متقی نہیں کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے والا چاہے وہ تجدد پڑھے چاہے وہ کوئی نماز نہ چھوڑے چاہے ہر سال حج کرے چاہے وہ ہر مہینہ جا کر کے عمرہ کرے چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے جو سب سے عظیم نیکی ہے جو سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو سب سے عظیم عبادت توحید اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے ایسی عبادت کا اللہ تعالیٰ کے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ فلا تو الله ولاش و بھی شیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو لہذا وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے جس کے اندر شرک نہیں ہوگا اگر انسان شرک کر رہا ہے تو ایسی سارے نیکیوں کو اور سارے اس کے دنیا کے اندر قربانیوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی دنیا میں لوگ کہیں گے متقی ہے پرہیزگار ہے نیک ہے سب کچھ ہے کہا جائے گا لوگ کہیں گے ظاہری چیز کو دیکھ کر کے لیکن حقیقت میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی نظر متقی نہیں ہے اتق ہے اسما کر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے رہو یہ تقوی ہے میرے بھائیو کہ انسان برائیوں سے بچ کر کے اور سب سے بڑی, بڑی برائی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنا اس سے بڑی برائی دنیا کے اندر ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرے سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی معصیت سب سے بڑی نافرمانی سب سے بڑا منکر اور یہ غداری ہے شیر کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ملک کا غدار ہوتا ہے ملک کے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے ایسے انسان کو جینے کا حق نہیں رہتا دنی اس ملک کے اندر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے جو ملک کا غدار ہوتا ہے ملک کے رازوں کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو ایسے آدمی کو سزا دے دی جاتی ہے ایسے آدمی کو فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس بڑے جرم کا انتخاب کیا ہے ملک سے غداری کی جس ملک میں رہتا ہے وہ جس ملک میں اٹھتا بیٹھتا ہے سوتا ہے کھاتا پیتا ہے روزی کماتا ہے اسی ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے لہٰذا اس ملک کے ساتھ غداری کرنے کا انجام موت ہے ایسے ہی جو رب العالمین کے ساتھ غداری کرے گا اس کا بھی انجام جہنم ہے رب العالمین کی کائنات میں رہتا ہے اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ البراہین کے ساتھ شیر کرتا ہے یہ بڑی غداری ہے جو اللہ البراہین سے معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے لیے سزا جہنم ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہیں گے ایسے لوگ اللہ ابراہن ایسے لوگوں کے لیے کبھی مفرت نہیں کرے گا لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ اللہ ابراہین کے ساتھ شیر کرنا میرے بھائی نماز کا فائدہ اسی وقت میں ہوگا اذان دینے کا نماز پڑھنے کا تحجد پڑھنے کا اور دیگر نیکیوں کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان کی آباد کے اندر زندگی میں شرک نہیں ہوگا اگر شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا غدار ہے اور وہ سب سے بڑا مجرم ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں اس سے بڑا ظلم نہیں جرم نہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا لیکن اس گنا کو لال برامن کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تو تقوی کے اندر توحید کی صفت پائے جانا ضروری ہے سب سے عظیم صفت ہے یہ سب سے عظیم شرط ہے یہ متقی ہونے کے لیے انسان مواہد ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والا نہ ہو اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم رکھی ہے کبھی بھی جنت کی خوشبو ایسے انسان کو نہیں ملے گی اس لیے اپنے اعمال کو شرک سے ہم پاک کریں آج دیکھیے کہ انسان کتنا شرک کرتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیے انسان اللہ کے بعد کم کرتا شرک زیادہ کرتا ہے آج یہ صورتحال ہے لہٰذا اور ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے یہ نہ سوچیں کہ مسلمان ہو کر کے شرک نہیں کر سکتا نہیں مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے ہمارے بھی کی حدیث ہے اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک ہماری امت کے لوگ بتوں کی پوجا اور بتوں کی بات کرنا شروع نہیں کر دیں گے جب تو لوگ شرک کرنا نہیں شروع کر دیں گے قیامت نہیں قائم ہوگی ہمارے بھی نے فرمایا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سابقہ قوموں کی تم آداد کو اپناؤ گے ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے ان کے نقش قدم پر چلو گے تم سابقہ قومیں جو اہل کتاب ہیں وہ شرک کے اندر پڑھی شرک کے اندر وہ گرفتار ہو گئی لہذا اس امت کے اندر بھی شرک پیدا ہوگا اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے کہ قرآن اہل کتاب کی روش کو نہ اپناؤ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تم اہل کتاب کے روش کو اپناؤ گے اہل کتاب عہد و کفار و مشرقین ان کی روش کیا ہے ان کے کی اعمال کیا ہیں وہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے اندر بھی آئیں گی لہذا وہ شرک کرتے ہیں امت کے اندر بھی شرک آئے گا اور شرک پیدا ہوا سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا وہ مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا تھا نور اسلام کی قوم جو تھی جس کے اندر شرک پیدا وہ مسلمان طلّہ پر ایمان لانے والے تھے سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا دنیا کے اندر کائنات کے اندر مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا تھا وہ کوئی نئی نسل نہیں تھی کئی نئے لوگ نہیں تھے جن کو اللہ نے الگ سے پیدا کیا تھا وہ ہست آدم علیہ اسلام کی نسل سے لوگ تھے اور ہست آدم اور اسلام کے درمیان سات صدیوں کا فاصلہ ہے اس سات صدیوں کے درمیان دنیا میں شرک نہیں تھا سب سے پہلا شرک نو اسلام قوم کے اندر پیدا وہ انہیں لوگوں کے اندر جو اللہ پر ایمان لانے والے ہستی آدم کو نبی ماننے والے آخرت پر ایمان لانے والے انہوں لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا پہلی بار میں شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر کیونکہ دنیا میں شرک تھا ہی نہیں شرک بعد میں آیا سات سو سال کے بعد دنیا میں شرک آیا پہلے شرک نہیں تھا سب لوگ ایک اللہ پر ایمان لانے والے اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والے نہیں تھے بعد میں شرک پیدا ہوا تو کن کے اندر پیدا ہوا وہی جو مسلمان تھے انہیں کے اندر شرک پیدا ہوا اللہ نور اسلام کو بھیجا نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک ان کو توہیر کی دعوت دی ساڑھے نو سو سال تک جو ایمان لائے اللہ ان کو بچا دیا اور جو ایمان نہیں لائے شرک پر قائم رہے جو شرک نہیں چھوڑا اللہ نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا سب سے پہلا آزاد پانی کا ذا آیا ہلاک برباد کر دیا ان کو ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچا اللہ رب العالمی نے سور نور کے اندر بیان کیا ہے کہتے ہیں اسلام دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو کافروں کے گھر کو نہ چھوڑنا کیونکہ اگر بچیں گے تو دوبارہ لوگوں گمراہ کر دیں گے کوئی کافر کوئی مشرق نہیں بچا تھا سب کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا ہلاک کر دیا کون بچے تھے مسلمان بچے تھے اللہ پر ایمان لانے والے تو کیا پھر شیر ختم ہو گیا تھا پھر دوبارہ شیر پیدا ہوا انہیں لوگوں کے اندر جو بچے تھے جو مسلمان تھے پھر دوبارہ انہیں کے اندر پیدا ہوا کیونکہ اللہ رب نے تمام کافروں کو تمام مشرقین کو پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کو برباد کر دیا تھا کسی کو ایک آدمی کو بھی اللہ رب اللہ میں نہیں چھوڑا تھا جو کافی اور مشرک تھا جو اللہ پر اور ایمان لانے والا نہیں شرک کرنے والا تھا کسی کو نہیں چھوڑا تھا صرف مسلمان بچے تھے بس جنہوں نے اسلام پر ایمان لائے تھے عبداللہ اب عباسماتے وہ اسی پچاسی لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے باقی کوئی ایمان نہیں لایا تھا ساڑھے نو سو سال تک دعوت دینے کا نتیجہ صرف پچاسی لوگ اسلام قبول کیے تھے بس صرف پچاسی لوگ باقی لوگوں نے اسلام جو ہے اسلام نہیں قبول کیا یا شرک پر قائم رہے شرک نہیں چھوڑا انہوں نے یہ اچھی تعبیر ہے کہ شرک نہیں چھوڑا انہوں نے اسی پر قائم رہے وہ اللہ ان کو سب کو ہلاک و برباد کر دیا مسلمان بچے انہیں کو اللہ نے بچایا پھر دنیا میں شرک ہوا کہ نہیں ہوا نور اسلام کے بعد کتنے ہم دنیا کے اندر آئے بہت نبی اور رسول آئے اللہ نے ان کو بھیجا ان کی قوموں کے پاس جب ان کے اندر شرک پیدا ہوا دوبارہ اللہ رباء میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا موس علیہ السلام قوم حسط ابراہیم علیہ السلام اور اس طریقے سے کتنے امبیا دنیا کے اندر آئے ایک لاکھ چوبیس اور اصول دنیا کے اندر آئے تو جب بھی شرک پیدا ہوا انہیں لوگوں کے اندر پیدا ہوا جو اللہ پڑھنے والے تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے نبی پر ایمان لانے والے آخرت پر ایمان لانے والے انہیں کے اندر شلق پیدا ہوا یہ دھوکے مت رہیے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ لے کبھی شرک نہیں کر سکتا یا مشرک نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے یہ شرک جرم ہے جس کے اندر بھی پایا جائے گا وہ مشرق مانا جائے گا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. اس لیے اس بھر میں مت رہیے اور اس لیے مغلوتے میں مت ہم رہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آخرت پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے ہمارا تو سب کچھ پورا ہے کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ایسا نہیں میرے بھائیوں کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے یہ جب تک کہ اس کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا اس کے تقاضوں کو ہمارے لیے پورا کرنا ضروری ہے تب جا کر کے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے صرف زبان سے کہہ لینے سے انسان جنت کا حقدار نہیں بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تقوا سب سے عظیم وسیعت اور نصیحت ہے جا بجا پرانے کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ بیان کیا کہ اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تقوا کی وصیت کی گئی بار بار اس کی نصیحت کی گئی ہے اس لیے کہ تقوا والوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے اور تقوا کی بنیاد توحید ہے شرک نہ کرنا ہے لہذا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا متقی بندہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا متقی بندہ وہ تو تقوا یہ ہے میرے بھائیو کہ اپنے اور ہم اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے اللہ کی بات کر کے اور شرک سے دور رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اور جن چیزوں سے نبی و رسول نے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اسی کا نام تقواہ ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حرب ہمارے اندر تقواہ پیدا فرمائے اللہ ابوالعمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ ربرم ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب کرے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں قبول فرمائے اللہ, قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ پر نبی کی شنت پر قائم کے امین بار کا